سلو حبیب صلی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی بھائیوں میدان کربلا سے جی ہاں کربلا کی فضاؤں سے امام حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس علمدار رضی اللہ عنہ کے روزے کے قریب سے سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا نام ہے کربلا قدم بہ قدم کربلا کا واقعہ کیوں کر ہوا کیسے ہوا خاندان اہل بیت کو کس بے سر و سامانی میں اسی جگہ پر جی ہاں اسی جگہ پر شہید کیا گیا کیوں شہید کیا گیا انہیں تو بلایا گیا تھا آئیے اب یہ داستان سنتے ہیں. سنتے ہیں ہیں ان مبارک فضاؤں سے توجہ رکھیے گا ذرا تصور بھی جمائیے گا وہ شہزادے جن کو نبی پاک علیہ اسلام فرمائیں کہ میری میرے پھول ہیں سونگا کرتے جنہیں گود میں بٹھایا کرتے کاندھوں پر سوار کیا کرتے محبت کتنی تھی کہ ایک بار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کاندھے پر سوار تھے ایک صحابی نے پوچھا کہ نبی پاک علیہ السلاۃ اسلام سے اور امام حسین سے کہا کہ اے حسین تمہاری سواری کتنی اچھی ہے نبی پاک علیہ السلات اسلام فرمایا سوار بھی کتنا اچھا ہے بہت پیار تھا جب سجدہ کرتے اور حسنین کریمین میں سے کوئی کاندھے پر سوار ہو جاتا تو نبی پاک اپنا سجدہ طویل فرما دیتے قیام میں ہوتے اور کوئی مدنی منا قریب آتا تو اپنے پیروں کو نماز کے عالم میں کھول دیتے تو وہ پیروں کے درمیان سے نکل جاتا اتنا قرب لیکن یہ جان کر بھی آپ کو حیرت ہوگی کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی بحثت سے بھی پہلے میرے آقا کو جو سمجھے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی یہ خبر مشہور تھی کہ نوازہ رسول شہید کیے جائیں گے جی ہاں بیسر شریف سے تین سو برس پیشتر یہ شیر ایک پتھر پر لکھا ہوا ملا تھا کیا حسین کے قاتل یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ روز قیامت ان کے نانا کی شفاعت پائیں گے یہی شیر روم کے ایک گرجہ میں لکھا پایا گیا اور لکھنے والا معلوم نہ ہوا اسلامی بھائیوں کئی حدیث حدیثوں میں ہے کہ نبی پاک علیہ اسلام امین ام, ام سلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشانہ میں تشریف فرما تھے کہ ایک فرشتہ جو کہ پہلے کبھی حاضر نہ ہوا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے حاضری کی اجازت لے کر نبی پاک کے قدموں میں حاضر ہوا اور نبی پاک نے ام المن رضی اللہ تعالیٰ انہا سے فرمایا دروازے کی نگے بانی رکھو کوئی آنے نہ پائے اتنے میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دروازہ کھول کر نبی کے قدموں میں جا بیٹھے گود میں جا بیٹھے پیارے آقا پیار فرمانے لگے فرشتے نے کی حضور انہیں چاہتے ہیں فرمایا ہاں قریب آتا ہے کہ حضور کی امت انہیں شہید کر دے گی اور حضور چاہے تو زمین وہ زمین حضور کو دکھا دوں جہاں یہ شہید کیے جائیں گے پھر سرخ مٹی اور ایک روایت میں ہے کہ ریت ایک میں ہے کنکریاں حاضر کی ندی پاک نے سونگ کر فرمایا ریحو کر بیو و بلا بے چینی اور بلا کی بو آتی ہے پھر ام البرین رضی اللہ تعالی انہا کو وہ مٹی عطا ہوئی اور ارشاد فرمایا جب یہ خون یہ مٹی سرخ ہو جائے خون ہو جائے تو جان لینا کہ حسین کو شہید کر دیا گیا انہوں نے وہ مٹی جو ہے شیشی میں رقص چھوڑی ام بامرین سے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں کہا کرتی تھی جس دن یہ مٹی خون ہو جائے گی کیسی سختی کا دن ہوگا گویا نبی پاک کو بھی پتا ہے گھر والوں کو بھی پتا ہے مولا علی کو بھی پتا تھا جی ہاں امیر المومنین مولا کرم اللہ تعالیٰ و سفین کو جاتے ہوئے زمین کربلا سے گزرے تھے یعنی یہ واقعہ یہاں رونما نہیں ہوا تھا اس سے پہلے یہیں سے گزرے تھے تو لوگوں نے کہا کر آپ نے جگہ کا نام پوچھا تو لوگوں نے بتایا کر آپ نے رونا شروع کیا یہاں تک کہ روئے کے آنسو سے زمین تر ہو گئی پھر فرمایا کہ خدمت آقا علی خراط و میں ایک بار حاضر تھا حضور کو روتا پایا میں نے سبق پوچھا فرمایا ابھی ابھی جبرائیل گئے ہیں اور کہہ کر گئے ہیں کہ میرا بیٹا حسین فرات کے کنارے کربلا میں قتل کیا جائے گا پھر جبرائیل نے وہاں کی مٹی مجھے سونگائی تو مجھ سے ضبط نہ ہو سکا اور آنکھیں بہہ اے اینیچے اسلامی بھائیوں ذرا غور کو کیجیے سب کو پتا ہے کہ کربلا میں شہادت ہونی ہے سب کو پتا ہے کہ امام حسین شہید کیے جائیں گے مگر پھر بھی تیاری ہے پھر بھی امتحان کے لیے تیار ہے ماجرہ کیا تھا ایمر میٹر اسلامی بھائیوں یزید نے جب اپنے آپ کو سلطنت کا امیر یو سمجھیے کہ ڈکلیئر کیا اور یزید کا کچھ طرح تعارف ہو جائے کہ یزید جو ہے وہ کبام حسین نے کیوں ڈینائی کیا کیوں نہیں بات مانی کیوں یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی اس کی وجہ کیا تھی احمر میچو اسلامی بھائیوں یزید نے جیسے ہی تختہ سلطنت پر اپنا راج جمایا لوگوں سے دھڑا دھڑ اپنی بیعت لینا شروع کی کوفہ میں یزید موجود ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ سبھی لوگ بیعت کریں مگر اس کے ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ جب تک امام حسین اور دیگر کبار صحابہ بڑے صحابہ جو مدینہ میں اگر وہ بیعت نہ کریں گے تو تمہاری سلطنت کمپلیٹ نہیں ہوگی تمہارا تمہاری حکومت پوری نہیں ہو سکے گی تو اب یزید کی بیعت لینے کے لیے حضرت امام علی مکان امام حسین کی خدمت میں اس نے مکتوب روانہ کیے جب یزید کا عامل امام حسین کے پاس حاضر ہوا کہ آپ بھی یزید کی بیعت کریں امام حسین کو اس کا فسک پتا تھا اس کا کا کی عادتیں پتاتی وہ شرابی اور بدکار اور برے اعمال کرنے والا شخص اور برے اعمال کو فروغ دینے والا تھا امام حسین اگر ہاں کہہ دیتے تو بڑا مال و دولت بھی مل جاتا پرسکون بھی رہتے اپنے گھر میں بھی اپنے بچوں کے ساتھ بھی رہتے مگر امام حسین جانتے تھے کہ اگر آج میں نے اس اس یزید پلیب کی بیعت کر لی اس برے آدمی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تو رہتی دنیا کو یہ میسج جائے گا کہ جب دواسا رسول ایک فاسق و فاجر ایک ظالم کا ساتھ دے سکتے ہیں تو پھر ہم بھی دے سکتے ہیں اللہ ہوگا نہیں کتنی بڑی ذمہ داری تھی امام کے کاندھوں پر اور آپ نے وہ ذمہ داری نبھائی وہ کہتے ہیں نا شاعر جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا جی ہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سر تو کٹوا دیا مگر دین پر آنچ نہ آنے دی شاعر لکھتے ہیں نا قتل حسین اصل میں مرغے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد بہرحال حضرت امام نے انکار کر دیا کہ نہیں میں یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا لیکن جب پتا چلا یزید والوں یزید کے کارندوں کو کہ امام حسین بیعت نہیں کرنا چاہتے تو اب انہوں نے امام حسین کو تنگ کرنے کی ٹھانی اور شدت ظلم کا ارادہ کر لیا امام حسین جانتے تھے کہ یزیدیوں میں آتش انعد بھڑک اٹھی ہے اور اسی لیے امام حسین اسی شبد مدینہ منورہ سے مکہ پاک روانہ ہو گئے یہ چوتھی تاریخ تھی شاہ المعظم اعظم کی اے میرے پیچھے اسلامی بھائی ذرا غور کیجیے کہ جس کی ساری زندگی مدینے میں گزری ہو پیدائشی مدینے میں ہوئی ہو نانا جان کا روزہ بھی وہی ہو اس خاندان کو مدینہ چھوڑنا کتنا بھاری پڑا ہوگا آپ میں سے بہت سارے یہاں جو اسلامی بھائی بیٹھے ہیں وہ بھی جب مدینہ شریف جاتے ہیں یا مدری چہل کے ناظرین جو مدینہ منورہ جاتے ہیں ہم وہاں رہنے والے نہیں مدینے والوں سے محمت اس لیے جاتے ہیں مدینے والے آقران اسلاتو اسلام سے محبت ہے ارے کسی عاشق سے پوچھو جب مدینہ چھوٹتا ہے تو دل پر کیسی قیامت تاری ہوتی ہے تو جی نواسہ رسول سے مدینہ چھوٹا ہوگا کیا کیفیت ہوگی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ رات جو مدینہ چھوڑنے کی رات تھی نواسہ رسول اپنے خاندان کے ساتھ روزہ رسول پر حاضر ہوئے خوب آنسو بہائے نبی پاک سے گویا الوداع کہا اور روتے روتے 4 شاہ بانزم سن ساٹھ ہجری کو مدینہ چھوٹ گیا مدینہ پاک سے آپ مکہ پاک آ گئے بڑا غم و اندو تھا صحابہ اکرام علی مردوان جو ہے وہ بہت زیادہ غمگین تھے آپ امام علی مقام مکہ مکرمہ پہنچ گئے اب جب مکے پہنچتے ہیں تو یہیں سے جی ہاں اسی علاقوں سے کوفہ سے اور یہاں کے اطراف کے رہنے والوں نے امام حسین کو خط بھجوائے بڑی عرضیاں بھیجی بڑے خطوط بجوائے بڑے یوں سمجھے کہ لوگ پیغام لے کر گئے کہ حضور ہم بھی کے ہاتھ پر بیت نہیں کرنا چاہتے آپ نے بھی بیعت نہیں کی ہم بھی نہیں کرنا چاہتے حضور ہم اپنا جان و مال آپ پر فدا کریں گے آپ کرم فرمائیں ہمارے پاس آئیں ہم آپ کے ہاتھ پہ بیت کرنا چاہتے ہیں اب ایک طرف تو امام کو کربلا کا واقعہ بھی معلوم تھا کوفہ والوں کی بد اہمی کے بارے میں بھی علم تھا دوسری طرف ان کی عرضیاں تھی ابھی بڑی ذمہ داری تھی کہ امام حسین بنا کر دیتے میں نہیں آتا مگر وہ جانتے تھے کہ کل بروز قیامت اگر ان کوفہ والوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا ہم تو یزید کے ہاتھ پر بیت نہیں کرنا چاہتے تھے ہم تو امام حسین کو خطوط بھی لکھے مگر وہ تشریف نہیں لائے تو ابام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے پہلے اپنا نمائندہ بنا کر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابام حسین کے نمائندہ بن کر کوفہ پہنچے جب کوفہ پہنچتے ہیں تو وہاں تو لوگوں نے شاندار استقبال کیا بارہ ہزار لوگوں نے آپ سے بے عد کر لی اتنا شاندار استقبال اتنی محبتیں دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے امام حسین کو خط لکھ دیا کہ وہ حالات بڑے سازگار ہیں لوگ بڑی محبت کر رہے ہیں آپ بھی کربلا آپ بھی کوفہ آ جائیے اب امام حسین نے کوفہ کے لیے ارادہ کرنا شروع کیا جیسے امام حسین نے کوفہ کا سفر باندھا کوفہ کے لیے روانگی کا نیت کی تو بہت سارے صحابہ کرام کباب صحابہ کرام بڑے بڑے صحابہ کرام حاضر ہوئے حضور آپ من جائیے وہاں کے لوگ وفا نہیں کریں گے وہاں کی تلواریں آپ کا استقبال کریں گی مگر ابام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں اب مجھے جانا ہوگا مسلم بن عقید رضی اللہ تعالی نے بھی وہاں سے اچھی خبر دے دی ہے پیچھے اسلامی بھائیو حج کے دن قریب آ رہے ہیں شابان میں مدینے سے مکے پہنچے اور اب مکہ پاک سے پوفا کا ارادہ ہے اور حج کے دن بھی قریب ہے پوری دنیا سے حاجی مکے پہنچ رہے ہیں اور امام علی مقام امام تشناکام کام جو ہیں وہ کوفہ کے لیے روانگی کی تیاری کر رہے ہیں حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ پھر کیا ہوا آئیے چلتے ہیں مزار مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نو پر یہ واقعہ انہی کے قدموں میں کوفہ جا کر سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم چلیں گے مقام مسیب پر جہاں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزاد صاحبزادگان کے ان کے شہزادوں کے مزارات ہیں اور پھر وہاں سنیں گے کہ ان کے شہزادوں کے ساتھ کیا ہوا یہ کیسی داستان ہے کبھی ادھر کروٹ بدلتی ہے کبھی ادھر کروٹ بدلتی ہے کبھی تو استقبال ہوتا ہے اور کبھی تلواریں نکال لی جاتی ہیں کہیں تو مڑہبا کہا جاتا ہے اور کہیں جان لینے کی سدائیں لگائی جاتی ہیں چلتے ہیں کوفہ حضرت مسلم بن عقیل کے روزے پر اور سنتے ہیں کہ جب وہ کوفہ پہنچے تو کیا ہوا کوشش کریں گے کہ جامع مسجد کوفہ بھی آپ کو دکھائیں جہاں ایک بڑی عجیب و غریب نماز ادا کی گئی دنیا میں ایسا تو بہت بار ہوا کہ امام نے نماز شروع کی تو نماز ہی تھوڑے تھے مگر سلام پھیرا تو نمازی زیادہ ہو گئے کیونکہ مسموخ ماد میں شامل ہوتے ہیں مگر یہ بڑی نرالی بڑی انوکھی اور بے وفائی کی داستان رکھنے والی ایک عجیب جماعت تھی کہ نماز شروع کی تو کئی نمازی ہیں اور سلام پھیرا تو پیچھے کوئی نہیں ہے یہ کیوں ہوا آئیے آپ کو بتاتے کربلا کدم بے mukhamate mukaddasa allah God, God, God. کے بھی اسلامی بھائی ہم کوفہ پہنچ چکے ہیں اور حضرت مسلم بن عقیل <سؤال> رضی اللہ حد کا روزہ بھی بتایا جاتا یہی ہے اور جامع مسجد کوفہ بھی یہی ہیں آئیے قریب چلتے ہیں انشاءاللہ اور اس کے مناظر دیکھیں صلی اللہ بھائیوں اور مدری چینل کے کوفہ میں موجود ہیں جامع مسجد کوفا پر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کا مزار ہمارے سامنے ہے بڑی کربناک داستان ہے بڑی بے وفائی کی داستان اس شہر کے لوگوں سے وابستہ ہے حضرت مسلم بن عقیل امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعن کے کہنے پر کوفہ تشریف لائے کوفہ والوں نے کئی خطوط لکھے تھے اور امام علی مقام نے اپنا نمائندہ بنا کر حضرت مسلم بن عقیل کو یہاں بھیجا اور وہ اپنے دو دوستوں کے ساتھ یہاں آئے حضرت مسلم نے کوفہ پہنچ کر مختار بن ابی ابید کے مکان پر قیام فرمایا آپ کی تشریف آوری کی خبر کو سن کر جوگ در جوگ جو ہے وہ کوفہ کے آپ کے پاس آئے اور بارہ ہزار لوگوں نے آپ کے دستے مبارک پر امام حسین کی بیٹھ کی حضرت مسلم نے پہلے عراق کی اہل کوفہ کی عقیدت دیکھ کر امام علی مقام کو لکھ بھیجا کہ حضور آپ تشریف لے آئے یہاں کے لوگ تو چشمے مرا ہیں اور آپ کے استقبال کے لیے بہت زیادہ تیاریاں کر رہے ہیں اب اہل کوفہ کا جوش دیکھا تو حضرت نعمان بن بشیر جو صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ اور اس زمانے میں حکومت شام کی طرف سے وہ کوفہ کے گورنر تھے اہل کوفہ کو مطلع کیا کہ یہ بیعت جو آپ کر رہے ہیں یزید کی مرضی کے خلاف ہے اور وہ اس وقت بہت, بہت بھڑکے گا لیکن اتنی اطلاع دے کر کاروائی کی پوری کر کے آپ خاموش ہو گئے آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کی کوئی مخالفت نہ کی اچھا اب یہاں یہ ہوا کہ مسلم بن یزید نے یزید کو اطلاع دے دی کہ حضرت مسلم بن عقیل تشریف لائے ہیں اور اہل کی محبت و عقیدت میں جوش بڑھ رہا ہے اور ہزارہ آدمی نے امام حسین کے نام پر ان کے وکیل کی حیثیت سے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں میں بیعت کر لی ہے اب یزید نے جیسے یہ خبر سنی نومان بن بشیر کو معذول کیا اور عبید اللہ ابن زیاد کو جو اس کی طرف سے بسرا کا والی تھا اب اس نے کوفہ کا قائم مقام گورنر بنا دیا بن زیاد بڑا مکار آدمی تھا اور وہ بسرا سے روانہ ہوا اس نے اپنی فوج کو قادسیہ میں چھوڑا اور خود حجازیوں کا لباس پہن کر یعنی yani عربیوں کا لباس پہن کر وہ کوفہ میں داخل ہوا وہ جانتا تھا کہ اس وقت کوفہ میں حضرت مسلم بن عقیل سے محبت کرنے والے بہت سارے ہیں اور اگر میں اپنے لباس میں گیا تو میرے لیے تکلیف ہو سکتی ہے تو وہ ایک حجازی کا لباس پہن کر عربی کا لباس پہن کر وہاں چلا بتا کہ لوگ یہ سمجھے کہ امام حسین آ گئے ہیں کیونکہ امام حسین کا انتظار تھا لیکن سچی بات یہ تھی کہ وہ حضرت امام حسین نہیں تھے عبید اللہ ابن زیاد تھا اب وہ رات کی تاریخی میں اپنے گورنر ہاؤس میں چلا گیا اور لوگ مایوس ہو کر گھر چلے گئے آ, اب رات گزار کر صبح ابن زیاد نے کیا کیا یہیں یہی کوئی دربار لگا ہوگا اہل کوفہ کو جمع کیا اور حکومت کا پروانہ پڑھ کر انہیں سنایا یزید کی مخالفت پر ڈرایا طرح طرح کے ہیلو بہانوں سے حضرت مسلم کی جماعت کو منتشر کر دیا حضرت مسلم نے ہانی بن اروا کے مکان میں اکامت فرمائی ابن زیاد نے ایک دستہ بھیج کر حضرت مسلم بن نکیل کو گرفتار کروایا کوفہ کے تمام رویسا کو حضرت مسلم بن نکیل حضرت ہانی بن اروا کے مکان میں اکامت پذیر تھے ابن زیاد نے اپنا دستہ بھیج کر ہانی بن اروا کو بھی گرفتار کرا لیا اور جو کوفہ کے بڑے بڑے رئیس تھے قبیلے کے سردار تھے انہیں بھی گرفتار کر لیا قلعے میں بند کر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں قلعے کی دیواریں آپ کو نظر آ رہی ہیں ہو سکتا ہے یہ وہی قلع ہو کیونکہ جامع مسجد کوفا بھی اسی کے پیچھے ہے حضرت مسلم بن نکیل کا مزار بھی یہی ہے حانی بن عربہ کا مزار بھی یہی ہے حضرت مسلم کو جب یہ پتا چلا کہ ابن زیاد نے ایسا کیا ہے تو آپ نے اپنے لوگوں کو جمع کیا نے حامیوں کو جمع کیا اور چالیس ہزار کی یوں سمجھیے لشکر لے کر آپ نے اس قلعے کا گھیراؤ کر لیا ابرم منظر سوچیے گا کہ چالیس ہزار کا لشکر ہے حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ اور ابن زیاد اندر ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کوفہ کے بڑے بڑے رئیس اور قبیلے کے لوگ جس کو انہوں نے گرفتار کیا ہوا ہے اب ابن ریاض بڑا گھبرایا کوئی حل نہ نکلا اس اس مکار آدمی نے کیا کیا کہ اپنے اپنے قبیلے کے جو جن جن لوگوں کو وہ پکڑ کر لایا تھا جو رئیس تھے جو عمرہ تھے ان کو قلعے کی چھت پر لایا اور چھت سے لوگوں کو مخاطب کروایا کہ اے لوگوں ہماری جان بچا لو ان کا ساتھ چھوڑ دو مسلم بن نکیل کا اور ابن زیاد جو کہتا ہے وہ بات مانو ڈرایا گیا لالچ دی گئی دھمکایا گیا مارنے کا خوف دلایا گیا ایک ایک کر کے لوگ منتشر ہوتے چلے گئے میرے میٹھی اسلامی بھائیوں کار یہ جماعت بہت چھوٹی رہ گئی ذرا غور کیجئے کہ چالیس ہزار کا لشکر تھا پانچ سو لوگ رہ گئے پھر حضرت مسلم بن عقیل جامع مسجد کوفہ میں جی ہاں یہی جامع مسجد کوفہ ہے جہاں حضرت مسلم بن عقیل جو ہیں وہ یہاں پر تشریف لائے اور آپ نے مغرب کی نماز شروع کی پورا دن تو اسی, اسی سوش و پنج میں گزر گیا کہ سارے لوگ بے وفائی کر کے چلے گئے ایک عجیب داستان رقم ہے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں دل بڑا غمگین ہے کہ ایک دور سے بلائے گئے مسافر اہل بہتے اتہار کے چشم و چراغ اور ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا یہاں کے لوگوں نے اب پانچ لوگ تھے آپ نے مغرب کی نماز کی امامت اس مسجد میں کروائی کمال ہوگا کہ آج تک نماز پڑھانے والے امام نے نماز تو پڑھائی ہوگی سلام پھیرتے وقت دیکھا ہوگا تو نمازی بڑھ جاتے ہیں مگر یہ عجیب بے وفائی کی داستان ہے یہ عجیب نماز ہے کہ امام نے نماز پڑھائی تو پانچ سو مقتدی تھے مگر اب سلام پھیرا تو ایک بھی مقتدی باقی نہیں تھا اکیلا امام تھا مسافر تھا اہل بیتے اتہار کا نمائندہ تھا پرچیاں دے کر ارضیاں دے کر خطوط لکھ کر جنہیں بلوایا گیا تھا مگر آج کوفہ میں کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا اور پھر حضرت مسلم کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا آپ کے اور آپ کے, آپ کے بچوں کے سروں کو نیزوں پر کوفہ کی گلیوں میں گھمایا گیا اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں, یہ بات میں آ کر آج جب دیکھی آج یہاں پر بیان کی یقیناً یہ واقعات ہم نے وطن میں بھی سنے تھے پڑھے تھے بیانات سنے تھے مگر یہاں آ کر احساس ہوتا ہے کہ کیسا شہر تھا کیسے لوگ تھے اور کتنی بڑی بے وفائی کی بہرحال اب جس کو کہے کہ ستم بالائے ستم یہ تھا کہ حضرت مسلم بن اکیل تو شہید ہو گئے تھے لیکن خط لکھ چکے تھے امام حسین کو آخری وقت بھی آنکھوں سے آسوں کی جھڑی تھی اپنی جان کی فکر نہیں تھی فکر یہ تھی کہ امام حسین بھی تو یہاں آئیں گے انہیں تو میں نے خط لکھا تھا وہ تو یہ سمجھ کے آئیں گے کہ یہاں کے لوگ بیعت کر لیں گے مگر انہوں نے تو میرا بھی یہ حال کر دیا ہے امام علی بکام کا کیا حال ہوگا اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں داستان کربلا جاری ہے کربلا کدم بکم اگلے حصے میں کربلا ہی کے میدان سے آپ سنیں گے کہ جب امام حسین مکہ پاک سے روانہ ہوئے پھر کیا معاملات ہوئے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم